بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی اللہ رسول الکریم الحمدللہ للہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلیفہ رسول صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں سلام کا تذکرہ الحمدللہ ہوا جنت البقیر یہ بھی بڑا مبارک قبرستان ہے جہاں تقریباً دس ہزار حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور ازواج مطالعات دو کے سوا حضرت خلیجۃ القبرہ اور حضرت محمون رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا تمام ازواج مطالعات یہیں تشریف فرما ہے آرام فرما ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خلیف سالس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اور قبر مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز اطہر کے پیچھے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کہا جاتا ہے اسی جگہ ہے لیکن ایک قول یہ ہے مشہور کہ جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک ہے اور ان کے علاوہ نا معلوم کیسے کیسے صحابہ اور مشہور اولیاء کی بار وہاں مدفون ہے اس لیے جب بھی موقع ملے تو بقی کے قبرستان میں جنت البقیع میں ضرور جانا چاہیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اہل بقی کے لیے دعائیں مغفرت یہ سارے ثواف فرمایا کرتے تھے لہذا جب بھی موقع ملے وہاں ضرور جائیں صبح شام جائیں جمعہ کے دن جائیں جب بھی موقع ملے وہاں جانے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے السلام علیکم دار قومنین شاء اللہ بكم لاحقون اللهم مغفر اہل البقیع الغرقد اللهم مغفر لنا ولحم یہ پڑھ لیں اور عام طور پر ہم قبرستان جاتے ہیں تو السلام تو پڑھتے ہی ہیں السلام علیکم دار قوم انتم صلفنا ونحن ان انتم صلَّ ونحن ونب الصر وََ ناشاء اللّہ بکم لن یا فر ولکم اجمعین و اللہ علیہ محمد وعلّہ علیہ وسابِ اجمعین جو بھی بہرحال سلام یاد آ جائے ان کو بھی سلام کرنا ہے قبرستان میں جاتے وقت بھی ہم کو سلام کرنا ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتے ہیں اسی طریقے پر وہاں بھی سلام پیش کرنا ہے فضائل ذکر کے اندر یہ جو مشہور سلام ہے قبرستان میں جانے کی دعا ہے اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی فضائل ذکر کے اندر بیان کی ہے اللہ کر وہ بھی یاد ہو جائے اچھی دعا ہے اور اچھے الفاظ ہیں اور اس کے اوپر بڑی فضیلت فضائل ذکر کے اندر بھی بیان کی گئی ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی السلام علی الہ لا الہ الا اللہ من آہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ یا آہ لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ یہ دعا قبرستان میں جا کر پڑھنے کے سلسلے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو قبرستان میں جا کر یہ دعا پڑھ لے غفیر الو و خمسین سنتا تو اس کے پچاس سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے پچاس سال کے گناہ قلعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم الہ جنوب و خمسین سنتاً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پچاس سال کے گناہی نہ ہو ابھی اس کی عمر بیس سال کی ہے بائیس سال کی ہے ٹونٹی فور ٹونٹی ہے اور اتنا چھوٹا ہے وہ ابھی تو پچاس سال ہوئے بھی نہیں تو فرمایا قال ال والد ہی المسلمین اللہ تعالیٰ ان کلمات کے برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اگر اس کی عمر اتنی نہیں ہے تو اس کے والدین کے گناہوں کو اس کے قرابت اس کے رشتہ دار سگے والوں کے گناہوں کو اور عام مسلمین کی مغفرت فرمائیں گے لہذا یاد ہو جائے تو یہ کلمات بھی بڑے اچھے ہیں جن کا تذکرہ بھی آیا فضائل ذکر صفحہ 102 دو کے اوپر یہ دعا مذکور ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہ فرمائے تو یہاں بھی ہم قمرستان جاتے ہیں تو یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم کو یہ فضیلت مل سکتی ہے تو وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد اہل بقی کے لیے جتنا بھی ہو سکے اِسار ثواب کرنا ہے پڑھ کر ان کے لیے دعا کرنا ہے اور انشاءاللہ وہاں کی برکتیں اس حاضر ہونے والوں کو بھی حاصل ہوں گی قبرستان جانے کے بعد ہم کو کیا پڑھنا چاہیے اور وہاں جا کر کیا پڑھ کر اثرِ ثواب کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز باقاعدہ متعین ضروری کمپلسری نہیں ہے جو بھی آپ چاہیں پڑھ لیں اللہ کا ذکر کر لیں کچھ نہ آتا ہو تو درود پاک پڑھ لیں ذکر کر لیں تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھ کر کلم طیبہ کلمہ شہادت پڑھ کر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دیں اور اگر موقع ہو تو جو بھی قرآن پاک کا حصہ پڑھ کر ای سالے ثواب اور دعائیں مغفرت کر سکتے ہوں کر لیں جو بھی کرنا ہو سر یاسین ہے سر تبارک ہے سر تقاثر ہے سر فاتحہ ہے اعلی بقرہ کے ابتدائی آیتیں ہیں الف فلاح میم سے لے کر مفلحون تک سرہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر صورت تک آیت الکرسی ہے جتنا بھی آپ کو یاد ہو جتنا موقع ہو جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں اور پڑھ کر اس ثواب کر دیں انشاءاللہ اللہ جتنے وہاں مدفون ہیں ممن ممنات اللہ پاک ان کو اس کا ثواب پہنچائیں گے اور اخلاص اگر ہے تو نہ معلوم ان کا کیا حال ہوگا اللہ پاک کس کس کی مفرت فرما دیں گے کس کس انداز سے ان کو درجات عالیہ سے نواز دیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے باقی روایتوں میں کچھ خاص خاص باتیں بھی آتی ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے دار قطنی کی روایت ہے مرقات شرح مرکعت میں روایت نقل کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابرہ ثم قرآہ صورت الفاحتی هو اللّہ عہد و سورت ال ثم قال ان جعلت و ثواب ماقرات و من کلامی کا المقابر من والمؤمنات كانوا نولمنات له شفا اللّہ تعلیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان جائے اور وہاں جانے کے بعد سور فاتحہ سر اخلاص کُلحبا حد سر تقاصر الحکم ال تقاصر و حطاص ظر تم المقابر کلّہ صوفۃ علم سم کلّلہ صوفۃ علم کلّہ العلمن علم القین الآخر ہی یہ تینوں صورتیں پڑھے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے ان جال تو ثواب ماکرات کلامک آپ کا جو کلام میں نے پڑھا ہے یہ قبرستان کے اندر جتنے ممنین ممنات ہیں ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ اور کان و شفا اللّہ تعالیٰ اس قبرستان میں جتنے ممنین ممنات ہیں قیامت کے دن یہ پڑھنے والے کی شفات کریں گے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے کہ اللہ ہم کے ہمارے مرنے کے بعد یہ قبرستان آتا تھا اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت یہ سارے ثواب کرتا تھا آج ہم اس کے لیے سفارش کرتے ہیں ہماری سفارش اس کے حق قبول فرما کون سا نیک بندہ قبرستان کے اندر ہے اور جنت البقی میں تو الحمد للہ سبھی ہی ہیں وہاں تو اللہ اکبر نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا مقبول بندے حضرات صحابہ کی مقدس ترین جماعت وہاں موجود ہے تو یہ ان کے لیے شفی بن جائیں گے تو وہاں جا کر یہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ سر قل اللہ سورہ تکاسر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک اور روایت ہے تحطابی مراک الفلاح ما تحطابی کے اندر یہ روایت نقل کی ہے عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قالیہ علی بند المقابر جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرے مطلب ہے کہ قبرستان جائے اور وہاں جا کر فقرآل و اللہ وحد عہدا عشارت مرتن صمہ وحبا اجراح دلاموات من الجر بعدد الاموات اموات قبرستان جائے اور وہاں جا کر گیارہ مرتبہ سورہ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ وحد پڑھ لے اور پھر اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دے مومنین مومنات کو تو انشاءاللہ اس قبرستان کے اندر جتنے مردے دفن کیے گئے ہیں ان کی تعداد جتنی بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے مطابق اس کو اجر و ثواب ادا فرمائیں گے مردوں کو انشاءاللہ شاء ثواب ہوگا ان کو فائدہ ہوگا اور یہ پڑھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا اس لیے وہاں جانے کے بعد اور جس قبرستان میں بھی جانا ہو تو یاد رہے تو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتبات میں فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان جا کر کیا عمل فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنا معمول بیان فرمایا کہ میں جب جاتا ہوں تو جو قبرستان جانے کی دعا ہے وہ پڑھتا ہوں اور وہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ دروش شریف اس لیے کہ دروش شریف آگے پیچھے ہونے سے ہر عمل کے اندر مقبولیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے ہر عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے تو تین مرتبہ دروج شریف پڑھتا ہوں تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں الحمد شریف۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل ہو اللہ و حد بارہ مرتبہ اس لیے کہ بعض رواعتوں میں گیارہ بجے آتا ہے بعض روایتوں میں تین بجے آتا ہے تو تمام ہی کے اوپر عمل بھی ہو جائے تو فرماتے کہ سورہ اخلاص بارہ مرتبہ اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ دروش شریف یہ پڑھ کر تمام کے لیے دعا کر دیتا ہوں جن کے لیے خاص دعا کرنا ہو یا تمام مومنین مومنات کے لیے تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا لہٰذا موقع ہو اگر زیادہ وقت ہو تو سورہ آسین پڑھ لیں سورہ تبارک پڑھ لیں اور کم کم وقت ہو تو تین مرتبہ دور پاک پڑھ کر تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاق بارہ مرتبہ اور جیسے اوپر کی روایت ومایاں سورہ تقاصر کو ملا لیں اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتوں کو ملالیں آیت الکرسی کو ملانے جیسا موقع ہو پڑھ کر ان تمام کے لیے اصالِ ثواب اور دعا مفرت کریں تو قبرستان بکی کے اندر میں جانا ہے اور وہاں حضرت عثمان بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ سالث کی قبر مبارک ہے اسی طرح ازواج متحرات، اہل بیت کرام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ مدفون ہیں تو جیسا جیسا موقع ہو سب کی زیارت کرتا ہوا عیصالِ صواب کرتا ہوا آگے بڑھے جب آخر میں پہنچے گا تو خلیفہ سالس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اور اسی کے قریب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر اطر کے اوپر اور قبر مبارک کے اوپر جب حاضر ہو اگر یاد رہے تو جیسا ہم نے شیخین کے بارگاہ عالی کے اندر کچھ مخصوص سلام کے الفاظ کہے تھے اگر یہاں بھی یاد رہے تو اس اس لفظ کے ساتھ سلام پیش کریں سلام علیکۂ یا امام المسلمین اس لیے کہ ان کا ایک مقام ہے خلیفہ راشد ہیں ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں تو ان کو یاد کرتے ہوئے ان کو سلام پیش کریں السلام علیکم یا امام المسلمین السلام علیکم یا صالص الخلفاء الراشدین السلام علیکم ذن نورین،, ذن نورین اس ليے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعاليٰ عنہا انہوں كے انكام میں نب كريم صلی اللہ تعالٰ علیہ وسلم كى دو صحب زيادہ آئیں تھى اس ملاسمت کو ذن نورین کہا جاتا ہے السلام یا ذن نورین السلام عليک یا مجہ حزہ جيشلت بن نقد والعين غزۂ تبوک کے موقع کے اوپر جو آپ کی خدمات ہیں اور جو آپ نے ان جانے والوں کے لیے سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ عالی میں پیش کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے السلام علیکم یا صاحب الحجرتین دو ہجرت فرمائی تھی ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ پاک کی طرف السلام یا جامع القرآن بین الدفتین السلام علیکم یا علی الاقدار السلام علیکم یا شہید الدار السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یاد رہے تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالم السلام پیش کریں بہرحال جنت البقیع بڑا مبارک قبرستان ہے جتنا موقع ملے وہاں جائیں اور وہاں سے جب واپس آ رہے ہوں گے ہم تو ہماری نظر ذرا غور کریں گے جانے والے تو انشاءاللہ بیچ میں ایک ایسا مقام بھی آئے گا واپسی میں گنبت خضرہ بالکل صاف نظر آئے گا بالکل صاف اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام کے تمام جنت البقی والے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گنبدِ خزرا کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے اور حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قربت اور آپ کا سایہ نصیب بھی ہے پھر جب آپ آگے بڑھیں گے اور جنت البقی کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت البقیع کے دروازے سے بھی غنبدِ خضرہ صاف نظر آئے گا فضائل حج کے اندر لکھا حضرت شیخ اللہ علیہ نے کہ جب غنبدِ خزرہ نظر آنے لگے تو فوراً وہاں سے آگے نہ بڑھے بلکہ اپنی نگاہوں کو گنبد خزرہ پر جمع دے اور دیر تک دیکھتا رہے بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ درود پڑتا رہے انشاءاللہ اللہ دور سے بھی غنبد خزرہ کی زیارت اور درود پاک کی ورد سے برکت نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور تمام آداب کی رعایت کے ساتھ وہاں کی حاضر نصیب فرمائے وہاں جتنا ہو سکے اپنا وقت مسجد نب میں گزاریں اور اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت و نرمی کا معاملہ کریں کسی کے ساتھ بھی وہاں سختی کا معاملہ نہ کریں شوپ والوں کے ساتھ ہوٹل والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اور یہ خیال کریں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوار حاصل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں اگر ہمارے کبھی کوئی پرانے پڑوسی آ جائے اور ہمارے والد کے ہوتے ہیں کہ ہمارا باجینہ پڑوسی تھے تو اپنے والد کے پڑوسے ہم خیال کرتے ہیں اپنے دادا کے پڑوسوں کے خیال کرتے ہیں اور ان کو محبت سے اپنے پات بٹھاتے ہیں احترام کرتے ہیں تو یہ حضرات تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس ہونا نصیب ہے لہذا کسی کے ساتھ بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے برداشت کر لیں اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا محبت کا معاملہ کریں حقیقت یہ ہے کہ مدینہ پاک کے ذرے ذرے کے اندر برکت ہے ذرہ ذرہ کے اندر اور خاص کر ایک بات یہ بھی رکھیں وہاں کی جو مٹی ہے وہاں سے نکلنے والی پیدا ہونے والی جو چیزیں ہم وہاں سے واش لاتے ہیں یہ لاتے ہیں وہ لاتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں سے جو چیزیں پیدا ہوئی مدینے پاک کی مٹی سے جو پھل فروٹ کھجوریں پیدا ہوئی اس کے اندر جو برکتیں ہیں وہ باہر کی آئی ہوئی چیزوں میں برکت نہیں ہوگی باہر کی آئی ہوئی چیزوں کو یقیناً مدین پاک کی ہوا لگی اور وہاں کی فضا اس کو حاصل ہوئی یقیناً وہ بھی قابل برکت ہے لیکن جو وہاں کی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہاں کے فدنیں ہمارے حضرت مفتی سید عبد الحمد لاطپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول تھا وہ ایک خاص قسم کی فنجان کی چائے پیا کرتے تھے ہری چائے گرین چائے اور گرین ٹی پیا کرتے تھے اور اس میں ہمیشہ مدینہ پاک کا پودینہ پودینہ ڈالتے تھے اور جو ان کے پاس آتے رہتے تھے جاتے رہتے تھے ان کو معلوم تھا کہ حضرت مفتی صاحب کا یہ معمول ہے تو مدینہ پاک سے خاص کر پودینہ خریدتا تھے اور وہاں اس کو سکھاتے اور لا کر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں وہاں کا یہ تبرک پیش کرتے تھے اور بارہ مہینے تقریباً حضرت مفتی صاحب کے جو چائے بنتی تھی فنجان کی اس کے اندر مدین پاک کا پدینہ ڈالا جاتا تھا تو محبت کی بات ہے کہ وہاں کی مٹی سے یہ پدینہ پیدا ہوا ہے تو ایسی چیزیں وہاں سے لے کر آئیں اور ان کو اپنے استعمال میں انشاءاللہ استعمال کر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت گنگوئی اللہ علیہ جانے والوں سے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جب کہ روزِ اقدس کے اندر جانا بھی ممکن تھا یا وہاں کے جو خدام تھے ان سے ربط بھی ہو سکتا تھا فرماتے تھے کہ روزہ اقدس کے اندر جب جھاڑو دی جائے اور وہاں کی جو مٹی ہو وہ مٹی میرے واسطے لے کر آنا وہ مٹی اور سنا ہے کہ اس مٹی کو جب ان کے پاس لایا جاتا تھا تو اس کو اچھی طرح پیس پاس کر سرما بناتے تھے اور آنکھوں میں لگاتے تھے یہ سب محبت کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور وہاں کے کھجوروں کی جو گٹھلی ہوتی تھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ادھر ادھر نہیں ڈالتے تھے اور آج بھی ہم کو ادھر ادھر ڈالنا نہیں چاہیے بڑی مبارک گٹھلی ہے اندر کا جو بیج نکلتی ہے تو حضرت گنگوئی کے بارے میں سنا کہ ان گٹھیوں کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علی پاؤڈر بناتے تھے سفوف بناتے تھے اور اس سفوف اور پاؤڈر کو استعمال فرماتے تھے ایک ایک چیز وہاں کی برکت والی ہے خاک مدینہ خاک کے ہے وہاں کی مٹی کے اندر بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے تو ایک ایک ذرہ اور وہاں کی ایک ایک چیز قابل برکت ہے انسان محبت اور عقیدت سے جائے گا تو ان شاء اللہ وہاں کی ایک ایک چیز سے برکتیں اور رحمت انشاء اللہ حاصل ہوں گے اللہ سب کو نصیب فرمائے اور ہم کو بھی اپنے فلز اور اپنی رحمت سے نصیف فرمائے صُبح اللہ صُبح اللہ عبمل کا وشد اللّہ الہ اللہۃبل سُحان رب الزۃ الم صفون وسلم وسلم الحمد للّہ رب العالمین